بس الرحمٰن الحمۃ الرحمۃ اللہ علیہ و رحم اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ گروپ ہم باقی تمام واٹس ایپ گروپ سے سامعین براندر خارن سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر سات سو آٹھ ابلیغ تین سو پچاس سے سات سو آٹھ شروع سے لے کر ابھی تک کے درست تعداد ہے دعوت شریف میں سے اور تین سو پچاس اوراز فتح کی اوراز فتح میں اس میں اسما الحسنیہ کی بات میں آج اسم اسماء الحسنہ میں سے اس مقدس نمبر چوبیس اور پچیس یعنی یا خافذو یا رق یا راف ان دو مقدس اسما کے بارے میں ہے اس سلسلے میں ایک درس آپ لوگوں تک پہنچایا گیا تھا اب یہ دوسری درس سے اس موضوع پر کہ الخافظ و رافیظ جل جلا کے لغوی معنی و توضیحات جو علما ان دو کے شرح تشریح میں بیان فرمایا اس سلسلے میں جو ہے اس سے پہلے مفادات راغب کی جو ہے قرآن لغات ہے اس میں ان دو اسما کے حوالے سے تھوڑے توضیحات دوں کو پہنچا دیا اب یہ کتاب ہے کتاب مصباح کا حامی میں اضمال حضران کی تھوڑی توضیحات ہے ان سے تھوڑا مطالب نقل کر کتاب نمبر چار الخافظرافی ہاں جی الرافی جلا جلال جلالو الخافظ کے من کیا وہ ذات ہے جو کفار کو شقاوت کی وجہ سے پس کر دیتا ہے خافظ کے معنی پس کرنا تو مراد یہاں پر یعنی کفار کو ان کی شقاوت اور بدبافی کی وجہ سے پس کر دیتا ہے اور الرافی اونچا کرنا بلند کرنے معنی میں تو مومنین کو سعادت سے نواز کر بلند مقام عطا کرتا ہے تو وہی کہ اللہ تعالی القافظ یعنی کفار کو پس کرنے والا ان کی شقاوت اور بدباسی کی وجہ سے الرافی یعنی مومنین کو جو ہے مومنین کو ان کے سعادت کی وجہ سے جو ہے بے نح شادت ہے اس سے جو ہے نواز کر اللہ تعالیٰ انہیں سے اپنی سعادت سے نواز کر بلند مقام کرتا ہے اور جنب میں اعلیٰ مقامات سے نواز کرتا ہے اللہ کا یہ قول جو قرآن میں خافظۃ الراب راحیۃۃ الصرعی واقعہ کے شروع میں اس سے قیامت کے دن ہونے والے واقعات مراد ہیں اس دن اللہ تعالیٰ کچھ آغوام کو جہنم میں ڈال کر پس و بنا دیتا ہے حافظ اخبص کے معنی میں اور کچھ آوام کو جنت میں پہنچا کر بلند درجہ و مقام عطا کرتا ہے تو یا خافظ ہو یا رافی ہو ان دو معنی کی جو انہوں نے دو زاویے سے تشریح کیا ایک تو کیا ہے خافظ کے معنی کو جو وہ ذات ہے جو کفار کو شقاوت کی وجہ سے ہاں جہ پس کر دیتا ہے اور رافی مومنین کو سعادت سے نواز کر بلند مقام عطا کرتا ہے دنیا دور میں اور اللہ کا یہ قل جو قرآن خافظ رافیہ سے مراد جو قیامت سرح واقعہ میں ہے سے مراد جو ہے قیامت کے دن ہونے والے واقعات مراد ہیں وہ جن اللہ تعالیٰ کچھ عوام کو جہنم میں ڈال کر پس واخیر بنا دیتے ہیں جو کہ ان کا معنی ہے اور کچھ عوام کو جنت میں پہنچا کر بلند درجہ و مقام عطا کرتا ہے تو یہ توجہ کتاب مصباح کا فہمی کے سفر نمبر چار سو بتیس پہ ہے اور کتاب نمبر پانچ جو ہے آپ کے حوالے بلند کر رہے ہیں کتاب نمبر پانچ جو ہے یہ کتاب خصوصیات عصما الحصنہ ہے اردو میں اس کا حاصل ہیں اس میں آپ فرماتے ہیں تار مولف فرماتے ہیں الخافذ کے معنی ہیں پس کرنے والا نیچا دکھانے والا اور الرافی کے معنی ہیں بلندی عطا کرنے والا کہ اس کا اصل جو لغوی معنی ہے تو یہ دونوں صفتیں ایک ساتھ بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان دو صفتوں کا ہمیشہ ایک ساتھ بیان کے جاتی ہے اس لیے ہم خافض و یا, یا رافع کو ایک ساتھ باعث کیا ہے اگر صرف الحافظ کہیں تو یہ ادب کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف بندوں کو نیچے نہیں کرتا ہے کافر حصاف جار کو بلکہ اپنے مومن بندوں کو ان, ان کو بن المقان بھی عطا کرتا ہے اس لیے صرف ایک کو بیان کریں تو فرمایا صرف الخافض کہیں تو یہ ادب کے خلاف ہے خوذ اور رفع کے مادوں سے دو لفظ جو قرآن میں آئے ہیں جن کو قیامت کے صفت کے طور پر استعمال کیا گیا جو اسی الخافظ الرافی کے مادے سے ان کا مادہ ہے وہ کیا ہے خافظۃ الرافیہ الخافظ لفظ ہے کا مادہ اور اس کا بھی خاف اذات ہیں اور اس خافظ رافی کا بھی, رافی بھی راف آئن ہے اور اور ادھر بھی راف آئین ہے سورے واقعہ کیا نمبر تین ہے یعنی قیامت وہ واقعہ ہوگا جو کچھ لوگوں کو جو وہ قیامت کے وہ واقعہ ہوگا جو وہ قیامت کے جو واقعہ کچھ لوگوں کو نیچا دکھائے گا اور کچھ کو بلندی عطا کرے گا قیامت کے دن ہاں جی ہر حل ملحلے پہ قیامت نہیں ہوگا قیامت میں ہاں جی کوئی لوگوں کو نام عمل دائیں ہاتھ میں دے گا کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دے گا کچھ لوگوں کو سلائی کے جو ہے چھاؤں تلے سایہ دے دیں گے آرام میں ہوگا کچھ لوگوں کا ذاؤ ختم ہونے دا کچھ لوگوں کو قیامت کے اس جو ہے تبتی ہوئی میدان میں جو ہے وہ جسم پسینوں میں شرابور ہوگا تو اسی طرح جو ہے لوگوں کے مختلف احوال ہوں گے اور دین کے معاملے میں خفض اور رفع کا مطلب ہے گمراہی اور ہدایت گمراہی خفض سے پستی ہے دلالت ہے اور ہدایت جو ہے رفع بلندی ہے بلند مقام ہے تو دنیا کے معاملات میں خفض سے مراد درجات گٹھانا اور رفع کا مطلب درجات بلند کرنا دنیا کے معاملات میں بطور مسلمان ہمیں یہ پہتا یقین رہنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ دین و دنیا کے معاملات میں پستی اور زوال اور عروج و کمال صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں البتہ جو ہے بندوں کے اپنی اعمال سے بھی اس کا تعلق ضرور ہے ایک قوم جو ہے بھرپور کوشش کرتا ہے اپنی کامیابی و ہم کے لیے پوری قوت کے ساتھ پوری اتفاق کے ساتھ پوری دانشمندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ترقی دیتے ہیں کچھ قومیں جو ہے نہ ان میں اتفاق ہے نہ اتحاد ہے نہ ان میں جو ہے نئے کام اچھے کام کرنے کا عزم و ارادہ ہے نہ اس عزم ارادے کو اور نہ ان کے بعد جو ہے وہ محنت ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یقیناً جیسے قوموں کو تبھی تب اللہ تعالیٰ زوال کی طرف جگہ کی کچھ چیزیں اللہ کی سنت ہوتی ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ محنت کوشش کرنے والوں کو بلند کرتے ہیں ان کو ترقی دیتے ہیں جو کوشش نہیں کرتے ہیں سست سوش اور سستی کا شکار ہے غفلتوں کا شکار ہے ہاں جی اختلاف و تشتت کا شکار ہے نفس پرستی پر ہے ان کو یقیناً پاسی کرنا ہے وہ پاسی ہے تو خصوصیات آسمان الحسنیہ کی جو ہے سفر نمبر 266 پہ یہ مختصر توجہات مزید اسی کتاب کے الرافی کے ہیں وہ ذاتیں جو باغی اور سرکش لوگوں کو شہوات اور لذتوں کی پستی میں مبتلا رکھیں اور اپنے نیک مہلس اور مقرر بندوں کو اپنی معرفت اور محبت عطا کریں اور اپنے اعتاد کی توفیق دے کر دنیا میں بھی سربلند رکھے اور آخرت میں بھی الغرض ہر طرح کی پستی اور بلندی جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں لیکن ضروری نہیں کہ پستی اور بلندی کے تصور کے تصورات بھی درست ہوں ہاں بلندی اور پستی کے جو تصورات بھی درست ہوں سب کے جو انسانوں نے اپنے دماغوں میں اختراق کر رکھے ہیں وہ سب بلندی اور تست پستی سب درست ہوں ہاں بہت سے بلکہ جو ہے ہر پستی اور ہر بلندی کا وہی پیمانہ درست ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کو بلند کرا دیتا ہے وہی بلند ہے جس چیز کو اللہ پست کرا دیتا ہے وہی پس ہے اور جن کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہاں جی یہ توجہ خصوصیات عصمت کی زبان نمبر دو سو ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات یعنی الخافظ الرافی میں ایک پیغام یہ بھی ہے ہمارے لیے ہاں جی ہم جو اللہ کے ماہد بندے ہیں ان کے لیے پیغام یہ بھی ہے ایک پیغام یہ بھی پہنان ہے کہ ہمیں روح کو بلند اور نفس کو پاس رکھنا چاہیے ہاں جی اللہ تعالیٰ کی ان صفات الخافظ اور میں ایک پیغام یہ بھی ہے مغفی ہیں کہ ہمیں روح کو بلند اور نفس کو پس رکھنا چاہیے اس کا مطلب یہ کہ اعلیٰ مقاصد ہاں جی آلہ مقاصد کو ہم اپنے زندگی میں ہمیشہ سر بلند رکھیں اعلیٰ مقاصد کو ہاں جی جیسے کہ اللہ بننے کا شوق ہے ایک عالم دین بننے کے, شوق, ایک بننے کے شوق ہے ایک حقیق بننے کے شوق ہے خدمت خلق اللہ کی رضا کے خدمت خلق کے جذبہ ہے یہ سب کیا ہیں ہاں جی اعلیٰ مقاصد ہیں تو اعلیٰ مقاصد کو جو ہے ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ سربلند رکھیں اور ادنا خواہشات کو دبا کر رکھیں الفاظ زندگان ہر حال میں حق کو بلند اور باطل کو پس رکھیں حق باطل کو پہچانے پہچان پر ہمیشہ حق کو بلند اور باطل کو پس رکھیں وہ تب ہی ہو سکتا ہے حق کو بلند باطل کو پس جب ہمارا قلب جو کہ ہماری شخصیت کا اصل مرکز ہے ہمارے دل ہاں جی شخصیت کا اصل مرکز ہے ہم ہر ہم پر حاکم رہے یہ ہمارے قلب دل ہم پر حاکم رہے اور عقل اس کی محکوم ہو عقل جو ہے اس قلب کی محکوم ہو اور یہ دونوں مل کر جو ہے نفس کو مغلوب رکھیں ہاں جی عقل اور جو ہے قلب دونوں مل کر جو ہے نفس کو معلوم رکھیں اگر ہم اپنے قلب کو محبت الہی سے جو ہے مخمور رکھیں اور عقیل کو ایمان اور عرفان سے معمور آباد رکھیں تو نفس ان دونوں کے سامنے مجبور رہے گا اور بہت جلد یہ نفس ہمارا نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا اگر ہماری شخصیت میں یہ تربیت اور تناسب قائم ہو جائے تو اس زندگی میں وہ توازن اور حسن آ جائے گا جو اسلام کی ساری تعلیمات کا منشا اور ہمارے روحانیت کا نصف این ہے